تینار د لاب ہے چ فلانا کو لا دے سمے نوارک پتہ شروع کر بہت ارجواب تمہارے ہونا موجی تسلط تو بعد میں زوال آیا ہے زوال پائی تھے میں کپڑا پکڑ لگ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 جو جو لگے جو او میں او می لگے ہاں تو یونیورسٹی بن دیتی تھی سمجھ نہیں لگی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 دشمن دشمن ممکن میں سکول کالج کا نصاب سارا تالیم ساری انگریز ترتیب کیا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 اپنے آپ کو آتا پر کریم کیا اتنا ہی جاد فساد نظر ہوتی پکی گاڑی جتنا اندھا تھی نہ کر نہیں کر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 آ رہی پہرتی ہے تو پر بیٹھ رہا ہوں ٹھیک ہے کر پوان بھی بجائے بیل تو کر گیندے اوئے نہیں دروازے الگ دس دس بازی دادا بکھی دادا دادا پیار کی تھی کوڑے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 یہ انہوں نے ایک بھی نمی بسانے میں ہوتا ہے یہ نو آبادیاں سارے کفر بھی میں اسلام دا نام اداان چوبی پائی اکسا یہ ہے وہ کفر میں کہتے ہیں کہ یہ خورت ہو رہا ہوں راجرہ کفر جرم سے مطلعہ بگناہ ہے دلم سے پیش کرتے ہیں لیکن ہی بارے تو انترہ دہاں مائدرہ کترباہ کر رہا ہے حضا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 مولا دھی چوہ سٹیج دے بازا جاتی اور مستانیہ پروانیہ دیوانیہ حضور دے آشکا ذرا سبحان اللہ او باندر دا پوتر مریض تی بیدہ برک ہے کہ اے تو اے ادوان دے جھارہ پہلوانا ذرا اچی بہل سبحان اللہ وہ آدوان دے میں پہلوانا ہی لاج منہ مکرہ چانہ ہے